السلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه الصدق والصفاء ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطبع سبيل من أناب إلي آمنتو بالله صدق الله مولاه لاغوي مصدق الرسول اللهم بيجل كريم الامين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سدا لیا سیا رو سا سی دیا ہبی سلا دو سدا مالکیا سی دیا ختم نیلا و سوہ یا مکین قلوب المؤمنین السلام علیکم ہمد و درو اس آج کی دعا ہے حق تعالی جلا شان خاندان دوست اتباع حق کی دولت نصیب فرماوے دار آخرت اندر نجات اور مغفرت عطا فرماے طبیعت کافی علیل ہے کل دی دوست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 تک پہنچانا انہوں کا ضروری سی اس واسطے میں جو کچھ بیان گا حضرت اہل امام اہل سنت پاک دیا پاک گلان حیات آلہ حضرت کتاب جو بیان کریات آلہ حضرت کتاب مولوی زفر الدین بہاری صاحب دلکھی اگر سے ناچیر کا اس کتاب دے مصنف دے خیالات دے نال مکمل اتفاق نہیں تاہم جو کچھ امام اہل سنت دے متعلق انہیں بیان کیتا ہے نال میرا اتفاق تو میں جناب سناونا چاہتا اندا چیدہ گلیں سناوا یہ تین جلدان کی کتاب میرے ہاتھ ہیات آلہ حضرت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 اگے فرما نے کے کہ جتنے مخالف مثلاً وہابی رافزی وہابی جاند رفزی شنتے ہیں بھی جاند ندوی یہ انہوں آ جڑے سارے فرقیا اپو اپنی جگہ تک سی آخر آخر سب نو ٹھیک آ کے متحد ہو جاؤ جڑے اکھن سارے فرقے اپنی جگہ تے درست میں مسلمان نے جنتی نے بخشے نے سب اتفاق رکھ کے ایک ہو جاؤ یہ آتے ہیں ندوی یہ منشور سدویا کا ندو تو لمبا مدرفہ تھی قائم کیتا گیا مولانا نا لطف اللہ علی گڑی استاد الحمت اللہ تعالی لہ جی پیر مہر علی شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی استاد گرامی دی سر سرپرستی اور دیگر جید اولا ماں سنے امام اہل سنت ایک کدارہ قائم کی گیا اس ماں سید محمد علی مغیری صاحب اے اس ادارے مدرسے دے پہلے صدر منتخب ہوئے سن محتم منتخب ہوئے سن کچھ ارسا چلے سننی سنی علماء بے بنایا ادارہ لیکن بعد اس دا منشور جدوں کھلیا منشور جدو بعد اولا علماء کرام کے سامنے آیا کہ اس دا منشور آ بنایا گیا ہے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 یہ سارے سارا ٹھیک آکھنا یہ تو قرآن حدیث خلاف اسلام کے خلاف گمراہ گمراہ آکھنا ضروری ہے مرتادوں مرتاد آکھنا ضروری ہے کافر کافر آکھنا ضروری ہے یہ ہوا بھی سارے ٹھیک نہیں محمد علی مگیری صاحب تو بعد یہ آ گیا سلمان ندوی اور شبلی نمانی درت ابلی نمانی سلامان ندوی انہ دا سکول دیا کتابیں نا آ سید محمد علی مغیری صاحب دا نام نہیں آتا سکول دتاب لگتا ہے وہ بھی وکھرے ہو گئے ہونے میں بار سورت اس دا غلط منشور تے گمراہی والا جڑا نظریہ سی اس تحت اولا ماں وکرے ہو گئے وہ ادارہ ہندوستان چاکستان چدے نام کا ادارہ کو نہیں لے کے ندوی نظریات رکھنے والے ملیں بریلویا موجود ہیں بھابیا چوجد ہیں سارے موجود ہیں بریلویا تو تنو گے کیوں آخر سارے ٹھیک نے کسی کو کچھ نہ آکو اتحاد کر لو ہر کسی نار محبت نار پیش آؤ یہ سارے کلمہ دو ایک نے نورانی نورانی تے, نورانی دا تے باقی کا جڑا اتحاد تے ہم ایک ہے یہ سب ندوی نے آلہ حضرت امام اہل سنت انہوں کے بارے فرمانگ پہن تو سنیا نو اے امام اہل سنت دیا گلیں میں اس کتاب نو باقی میں جو کچھ دیکھا جانچیا پرکھیا جی میں میں ہر ایک گل متفق نہیں اللہ تعالی نے میں مینو خود ایک سمجھ دیتی ہے بزرگان دین کی صحبت سوبت بیٹھ کے میرے اگے الفاظ بول کہ اے حق حقے یا بات ہے میں اگرچہ سراپا خطا و تو خط بندہ نہیں لیکن اللہ تعالی فضل فتل حق کی پہچان آئی جی آپ نے لکھا ندوی نیچری ندویا تو بعد لیا نام نیچری دا نیچری کہڑے دی موٹی نشانی ہے نیچری جہے میں وہ آزادی کا نام بہتا لینگ گے آزادی آزادی پسند آزادی پسند ترقی پسند آزادی پسند ترقی پسند جدید اسلام روشن اسلام ہی روشن خیالی پردے تو آزادی عورتوں ہی اسلاف امت کے خلاف بزرگان دین کے دی خلاف اسلامی تہذیب کے خلاف انگریزوں دی تعریف کر اگریزاں انسان سمجھ گے انہوں دے قانون کی تاریف کرنگے دے نظام دی سمجھ لاؤ نیچری نے موٹی نشانی کا ایک حوالہ گا لیکن میں آ گل پہلے سنا لوا دے حوالے کا آپ نے فرمایا نیچری غیر مقلدیس اہل اہل جنہوں نے کادیا نی وغیر جن ہے بد ملب سب سے جدا رہیں۔ آلہ حدرت پہ نصیحت پہ فرما سب سے جدا رہیں اور سب کو اپنا دشمن و مخالف جانے ان کی بات نہ سنے ہوں مکالا انہوں ویکو آلہ حضرت فرما نے انہوں کی بات سنو ہی نہ جہے دلے ان تکریر کرا اوے او اس نورانی کا کی بنسی ج نورانی ہاتھ جا ہاتھ کھڑ کے انہوں تکریر ہے میں وہ بھی جواب دے جا پچھلی مسجد کیتا گیا ایسی سوال ہو کہ تو نے خلاف کیوں بولنے؟ او اس او جہر بندہ سی میں منہ لا پسند نہیں کیتا جن کتاب کا نام ہی نہ آئے سیدھا اتری بندہ بس کتاب کا نام سے اشی آت الما پڑھتا سر اشاط الما پھر اجیب گل لے فون کیا ادھر اشوکر سیلوی نکشتی تو نہ چی چشتی کے فرار ہو گیا اور میں کہا اتری دار تیرے شیخ الحدیث میرے کول گارا آن کے فرار ہو گئے تو میں تیرے کول فرار ہو جانا بھی ہوں ویکو انہیں آخیا تم اپنے خلاف بولنے جب اس لو کہ جن کے خلاف میں بولتا ہوں وہ ایسے سنت نہیں ہے وہ اپنے نہیں جڑے ہابی سن یہ ماں کے پیٹی نہیں جمے یہ بنے سن پہلو سنی سن بعد میں جابی بنے ن سر سیاح خان پہلو سننی سی بعد جابی بنیا کریلا تو نم چڑیا بنے اس بعد نیچری بنیا مریا نیچریت ہوں کیا آخان جیڑا جا پہلو سننی سو ہمیشہ سنی رہے وہ سڈا سڈا وہ بھی جا سی سی سننی ریا سنی مرے گا وہ سڈا جہا بہی مان بن گیا کسے کسی تھان تہوے لکھ پہلو سننی ہوا پہلی حالت نہیں وی اگر یہ گل ہے تو, تو دنیا دے بڑے بڑے مرتدیم جڑے ہیں وہ سارے مڑ سنی نے تو سارے ہی اپنے نے سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ آپ نے ان ان کی بات نہ سنے ان کے پاس نہ بیٹھے اصل جو فرما رہے ہیں نا یہ حدیث رسول اللہ کا مفہوم ہے یعنی میں اس گل واسطے نہیں بیان کر رہا کہ آلہ حضرت بیان کر رہے ہیں اس واسطے بیان کر رہا کہ انہوں کی گل رسول اللہ فرمان کی ترجمانی سونے نبی پاک نے بد مذہبہ کے بارے فرمایا لا تجال سو ان کے ساتھ مت بیٹھو گلا تنا کے ہو شادی ویاہ نہ کرو گلا تو ہوت کھاؤ گلا تشار بو پیو تو دور رہو کمب آئی یا ہوم اللہ لے اللہ یفت لو کم انہوں تو دور رہو تاکہ تنوع خطنے میں نہ پا لے جس فتنے چھے کھڑے کدرے نہ پھسا لین یہ عوام الناس اندستے یہ حکم ہے توجہ نہیں فرمائی نے ان کی کوئی تحریر نہ دیکھیں کہ شیطان کو معد اللہ دل میں وسوسہ ڈالتے کچھ دیر نہیں لگتی ہاں ایسا عالم جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ حق نہیں دیتی غورے غیرت نہیں ایسا علم جا حق ناند اس دی غیرت رکھ د اس دی مثال ہے ماہر حکیم وانگو اس دی مثال ہے سپیڑے وگوں سپیڑا سپ کو نپ لو تو نقصان نہ اٹھائے گا تو میں تپا گے تو نقصان اٹھاو گے ہاں افر جی پڑھ بانے نا میں اپنی گل پہ کرنا تو سانو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سمجھ دیتی ہے باچر والوں دی جھوٹ آن دی کفر والوں دی گل جہی آوے گی نا اس دے پیچھے نہیں چلانگے اس کو اپنے دل چ نہیں بٹھاو گے اللہ تعالی کے دا رد کرانگے اور تنوب بھی سنا دیں گے کہ کفر کسر فلانی فلانی تھانے اللہ حضرت فرکار نے ایک مثال دیتی ہے مثال بڑی حکمت بھری مثال دیتی بد مذہبات بچنے مثال دیتی فرمایا جیتے تو آنو خدشہ ہوئے. اوتھے جان نال تو عزت یا مال برباد ہو لٹیا جاسی کبھی اتے جاؤ گے تو سو راہ بھی نہیں دے جس رات مال لے تو آنو خالی خدشہ ہوا پڑ گے خالی خدشہ ہوے تو اس راہ نہیں جاؤ گے <سؤال> حدرت فرمانے وہ جیتے تنوع بال تزت دلٹی چڑھ کا خدشہ ہوسان اوے نہیں جانے اپنے دیمان دلٹیچن کا جتنا خدشہ ہوتے کیوں جے یہ بے وقوف مثال دیتی ہے جہے آدھے جناب وہ جل سیا جان کہہ فرق پہ جے تر گئے تے اپنا ایمان بچا کے سیا آ جی ہر پاسے تر جاؤ پر ایمان اپنا رکھو جہاں ہر پاسے تر جائے ایمان اپنا نہیں رکھ سکتا ایمان انہیں اپنا رکھنا جنہیں ہر ہر پاسے نہیں جانا صرف اس جگہ تے جانا ہے جیتے ایمان نو محفوظ کر سبق مل رہا ہے سمجھ آئی نا کہ نہیں آئی آدمی کو جہاں مال یا آبرو کا اندیشہ وہ ہرگز نہ جائے گا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 میں تنا کام ہے بریلویاں کا بھڑا والا میں نصیحت میں پسند کی ہم سناوا اور اس سلسلے دے اندر نیچریا دکولی طبقہ جنہ آزادی پسند ہے آزادی ہوئی امام اہل سمر سرکار میں ایک واقعہ سنانا ایک میچری دے بارے اس کتاب لال بولو سبہار اللہ مالدہ مالدہ مالدہ اے واقعہ ہے پہلے حصے دو سو سفا اے واقعہ لکھیا ہے تو ساڈے سڈے بڑا عبرت آموز ہے ان شاء اللہ رزیز یہ نالے جڑے نے یار چشتی سخت یہ انہوں واستے جواب بن جانے سفا نمبر دو سو دے الدین بہاری صاحب لکھتے ہیں رسالہ مدار کا دربار حق و ہدایت میں حضرت مولانا ابو المساکین شاہ الدین صاحب قادری رضوی پیلی بھیتی مدیر توفان فی رحمۃ اللہ علیہ تاریر فرماتے ہیں مجلس علماء اہل سنت و جماعت پٹنہ کے سالانہ جلسہ مناقبہ سات رجب المرجب مرجب سات المرجب تیرہ رجب المرجب تیرہ سو اٹھارہ میں حضور آلہ حضرت قبلہ شرکت فرماتے ہیں جلسہ مذکورہ کے اخیر روز ایک شاعر آزاد نیچری وزا الفاظ توجہ مطلب سمجھانا صرف یہ الفاظ سمجھانا مقصود ہے ایک شاعر آزاد نیچری وزا داڑھی سفان نے جن کے ساتھ اسی وزا کے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 اس جلپر پر کر فخر حاصل کرنے کی اجازت مانگتا ہوں نیچری آیا سکولی توجہ آزاد آزادی پسند رنگ قید رکھنا نہیں چاہیے رنا آزاد ہونیا چاہیے آزادی کے لفظ بول دن نا یہ کون بول ہیں زیادہ یہ سکولی بول دین تو نیچری نے نیچری وجہ نیچری وجہ کیڑی ہے داڑی موت ویلا دو چتم پینٹ لگی پی اس حالچ آیا وہ دن آر بھی وزہ کتہ والے اٹھ بندے اے یہ آلہ حضرت سرکار دا اس دن جلسہ سی علماء اہل سنت دا ایک بڑا وا جلسہ ہو رہا اسی پٹنہ اندر انڈیا یہ آیا نے کچھ بند لکھان فارسی دا کا بند کلام نظم فارسی لگا حضرت مولانا عبد ال بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ حضرت میں اجازت منگنا میں جناب دل سے بند پڑھنا انہاں فرمایا کہ مولانا احمد رضا خان آئے ہوئے ان پہلو سنا اتوں اجازت لے اگر کوئی لفظ غلطی ہوئی تو وہ کٹنگ اجازت بھی وہ دن گے حضرت مولانا ابدل کادر بدایونی رحمت اللہ علیہ آپ نے کھوڑ گیا جب آپ نے گل فرمائی اٹھا تو حضرت دے کول آیا ہے پہلے ایک بندہ ملیا حضرت والا نے فرمایا مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کے پاس لے جائیے انہیں سنا بھی لیجئے اگر وہ بعض الفاظ کی تبدیلی کو کہیں بدل دیجیے اور انہیں سے اجازت لیجیے آزاد صاحب والا حضرت کے پاس آئے اپنی نظم دکھائی حضور نے بعض الفاظ غلط جہے آئے تھوں صحیح کیے وجہ تے شکل صورت ویکھی جو ہے سی نیچریاں نیچریاں والی تاری منی آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ جناب آخیا او نیچری نو کہ مولوی سید سلم شاہ صاحب نو اجازت دے او تیرہ کلام او دے سن تھے نے آخیا حضور میں ایرانی لہجے چ گا فارسی کا کلام ہے ایرانی لبو لہجے چ گا سید آلم صاحب فرمان لگے کہ منو کئی لہجے ہوں دے نے تو سنکے ویکھ تن کے ویخ میں ایرانی لہجہ میں تین سنا دینا وہ میں سنا دیا میں نو عربی لہجہ آتا ہے مصری آرانی ہے جیسا آکے گا پڑھ لیا گا لیکن جی آزاد صاحب جڑے سن نا آزاد مادر پدر آزاد اس گل پسند نہ آئی راضی بظاہر راضی ہوئے کہ پڑھنے ٹھیک ہے مولانا مولوی سید ابدل سمد صاحب سہ سوانی کا واض ہو رہا تھا وہ تقریر کر رہے تھے انہوں تقریر تکریر ختم دے انتظار سی حافظ عبدالمجید صاحب رئیس موزا اندھوس حافظ عبدالمجید مجید موزا اندھوس انڈیا دا اس وقت دا رئیس نواب سی وہ آئے آلہ حضرت ارد کی حضور کچھ ضروری اردو کمرے چلا سن لو آپ نے فرمایا ایڑی خاص گل ہے نہ آزور آ جاؤ کلے لے گئے کہ بندہ آیا ہوا نا اے داڑی مچ منا یہ جڑا پڑھنا چاہتا جی کلام نا یہ پڑھن دو دے کے ندوے جڑے بندے نے ان ندوے دے کے کڈے نے ندوے دے کے گمراہ ہو رہے سن تو کڈے نے تو بندہ سنیوں آپ سرکار اس کمرے دے اندر سید شاہ بشیر صاحب الحبادی وہ بھی تشریف فرما سا اچھا آلہ حضرت نے فرمایا اگر ایسا ہے کہ واقعی نے ندوے والوں کئی توبہ کرا کے لا اللہ تعالیٰ انو جزا دے رب تالا یہ جزا دے بے. تو ساڈا اس وقت مقصد کی حافظ صاحب انو آلہ حضرت فرمایا جو تصاج پر جیسا مقصد کی انہاں آخیا حضور نظم پڑھن دو سخت دل چکنی ہونی نہ پڑھ دے تے, تے چلو اندر رانجا رازی ہو سی تے پورا سنی آدمی میں گوئی دینا نہ بھی وہ مخالف دی ظاہری شکل نہیں ویکو اہلا حضرت سرکار نے جب سنیا نا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 لانتی بغیرت پلپلے اس قوم دے آج راہ بھر پلپلے بغیرت بے ضمیر کنے سفارشی بیٹھے نے دل دلچسپ زیرت بے ضمیر کنے سفارشی بیٹھے نے دلچ سد بشیر احمد شاہ صاحب سلے میں وہ سفارش وکری کردہ آفر ابدل مجید اندوسی رئیس س نواب سفارش وکری کردہ ہے قسم کھا کھا کے آدمی سننی سچا سہی بندہ آپ اپنی اسلام اور شریت سامنے رکھ کے وہی شرط جہیا اسلام چاہی چاہیے سن پہلو وہ بیان فرمانے آن. فرمان انو آخو یہ آنکھیں میں سننی صحیح وا نیچریوں وابیوں راشدیوں غیر مقلموں سب گمراہوں سے جدا ہوں پھر آنکھیں جہی میں شکل بنائی ہے سب شرح کے خلاف تاکہ دا نیچری ہونا ظاہر ہو بے. کیونکہ نیچری تے آدھے نہیں یہ سب ترقی ہے نا یہ آزادی ہے اور ہر کسی کا حق ہے حضرت سرکار نے شرط رکھ کے سانس بولیا ہر کسی بھول جا بھی کھولی اگلے جے سنی ہو رسول دے لیے آن دے نیچری نہ ہو بنا سامی ہو ہر بد مذہب کے کافر دشمن ہوئے آئے سانوی ماں محل <سؤال> سنت دسو ایک جلسے دے اندر چار شور سنیا کے حق پڑھنے اہل سنت کے جلسے واسطے چار مصرے لکھا ہے بند فارسی کے اندر کوئی اپنی بد بدمدبی کی انہیں گل نہیں کرنی شریعت کی طرفوں امام اہل سنت نے سمجھے کہ اجازت تسلو نہیں تو میں پوچھنا یہ نورانی دا جلسہ یہ فلانے ملوں دا جلسہ اندر چد مذہب آم کیا او بھی آدھے آن ہوں نے کیا سنبھابیاں بد مذہب راپسیاں سارے اندے مخالف ہیں ایمان اے؟ ایمان اور سنو آلہ رت پاک نے جدو یہ شرط لائیں جدو یہ شرط لائی جہرا سنا آزاد خیال صاحب آیا جب ان سورت حال ویخی نا بھی کر منافق اتوں پھر شیر جوڑ کے انہیں جو جلسے آخر لگا میں کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں میںلسون سرکار نے ان کی جب نہیں سنی تو اٹھ کے اتنے جانا رہا اس آخ جی ان شرط نے تو میں موڑ نہیں سنا آلہ حدرت بھی ان کی پوشل نہیں لپی وہ فرمایا ٹور شابش بکو سمجھ آئی نے کہ نہیں آئی ہوں تسو کہ میرے آلہ حضرت کی نظر سننی بننگے جہے سارے سمجھ آ گئی کہ کوئی نہ آئی تمجو سبحان اللہ اتنے ایک اور تعلق آ حضرت بڑی حکمت بھری گل سنا سنا کلیا مکاتی بے ردار کے گل سنا لگاں کہ بلا آپ سرکار دے سامنے جب ندوے دا منشور آیا کہ سب نال نتحاد آپ سرکار نے سوال لکھے سن ندو نو سوال لکھے سن سوال کی تعداد کل ستر ستر سوال امام سنت نے لکھے تھے ادبیا نے اگے لکھا سر با دروی کلام تو اس دن اندر آپ نے لکھا سی کہ دو فریقوں کے درمیان جب جھگڑا ہوتے آپ نے سی مثال کہ دو دے درمیان جھگڑا مکانا ہوئی تے مکا نے تین اے اے سورت کنیا ایک دے ہو کہ ہر ایک فریق دوسرے کی گل من لوگ جھگڑا مک جنا کہ نہیں مکنا ہر ایک فریق دوسرے دی گل من لو تو جھڑا مک جنا دوسری صورت سورت کہ کچھ اپنی گل تو کچھ ادھر ہٹے ایک ہٹے تو دوسرا اپنی کچھ گل تو ہٹ آئے ہٹ کے تے کسے درمیانی گل دے آپس متحد ہو جان ایک ہو جان تی جھگڑا مک سکتا ہے تیسری صورت ہے نال جھگڑا ہے جس وجہ نال جھگڑا پیا کھڑا ہے وہ وجہ وکا چلا حضرت نے دتی اس سے ہوں مثال کہ ایک زمین زمین, زمین ٹکڑا زمین اس اسے دو, دو, دو بندے جھگڑ دے پائیں یا تین سورت بن ہیں پہلی سورت یہ ایک آخے چاہے یار تیری گل سچی ہے میں من لینا یا وہ آخے تیری سچی ہے میں من لینا چی کہ رقبہ تیرا جگڑا بہ گیا دوسرا یہ ایک آدھا ہے چلو مرلہ تو چا آرلا میں چھڑنا اس گلے تی کر لے تیسرا سگوں جڑا جھگڑا زمین بے زمین دی وجہ نہ زمین نو پر کرو وہ تیسرا بندہ سنبھالے جس ماشوک کے آشک پلٹ داشوکا مارو رولا مکا جشق بئیمان اتحاد کر سکتے ہیں ایک مشوک دے دو آشک ہو جگڑا پیا کھڑا ہوئے تو دو میرے رل کے آخ یہ مشوک کے سرے سارا کان ہے یہ سان لڑائی کھڑا ہے یہ مارو نہ کاشوک رہے نہ جھگڑا پو بئیمان آشک یہ آکھن کے جھوٹے جڑے ہیں جڑے سچے آشک نے نا وہ لڑ لڑکے اپنی جان تک گوا سکتے ہیں لیکن ماشوک کا مارنا کبھی گوارا نہ کر سکتا ہر آشک آخری میں مرا خیر آ حضرت نے فرمایا سورتان فرمایا تصو جارے فرقے آتے گی اتحاد کریے کہ میں کرتے کیا اس طرح کرو گے کہ شیعہ آکھن گے بھابی ٹھیک نے بریلوی آکھن گے شیعہ ٹھیک نے بابی آخ گے شی بریل بھی ٹھیک نے ایک دوسرے ٹھیک کے ایک کو ٹھیک آ کے ایک ہو جاؤ ٹھیک آ کے یعنی انہ مطلب بھی سہی وہاں کا مطلب سی اگر اس طرح کریے تھوڑی مان نال دسو جب سنی آکے گا بھابی مذہب یا شیعہ مطلب ٹھیک ہے تو سنی رہے گا دوسرا یہ اس چڑ گے کچھ تیس چھو ہوں آلہ حضرت نے فرمایا جڑے فرقے ہیں کے تے چلو کچھ چڑھن گے تو یہ دسو بھی جا سی مطلب بھی یہ چھوٹا مٹا بولو تے سارے ہی ہک کے وہ تے چلو کچھ چڑھ لین یہ دسو بھی سنی کی چھڑے گا یہ جن حصہ چڑیا ایمان تو فروغ ہوتا ہے حق سارے من فر لے جنی فرمائی ہاں ہوں ایک بندہ آکھے ایک بندہ آکھے چلو شادی کرنے میں سابہ کرام کی عزت چھٹ دینا تو سنی رہے گا <laughs> تیسری سورت آپ نے دسیوں جی مار ہٹا دو جہد جھگڑا ہے جس وجہ نال جھگڑا انہوں ہٹا دیو جھگڑا پہ پہنیا مذہب کی وجہ مذہب ہٹاؤ مشوق ایک پاس کٹھے ہو جاؤ نیچری بن جاؤ لا مذہب مذہب ہے ہی نہیں نہ وہ رکھیں رکھو یہ تین سر سورت ایماندار درسو آلہ حدرت نے تین سورت پیش فرما کے اس وقت دے ملونڈیاں دا بوتھا بند کر چڈیا کہ بد مذہبوں کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا آل حضرت دے مکاتی بو کلیا مکاتی برداجو آلہ حضرت نے منہ بند کر چڑیا کہ تعداد میں مسئلہ سمجھانا بھولی دنیا سنو سجڑو سنو زاکر نائک دیا بکواسا سننے والی قوم ٹیویا ٹی وی اب کل اے مشترکہ منبر شیطان شیتان جی بلیس آک دینس دی سن کے دل چبا ہو کوئی زاکر نائک بولے کوئی تہرو چادری بولے کوئی کس طرح دا بولے جی دا شیطان بولے تو ہر ایک کی گل دل رکھی آتے ہو آج کل ولا تفر آیت آئے پڑھنے واٹرس کے بِحَبْلِ میں حب لمیر تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو ولا تفر اور تفرقے میں مت پڑو مت توجہ ولا تفر اور جدا مت ہوو بہنے اور جدا تفریق دانا دا جدا کرنا تفریق سابت ہوگا کہ نہیں کریات تفریق کا جدا کرفرخ کا مانا جدا ہونا تفر اور جدا متو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے لو اور جت ہو تو سنتی جھوٹے خبیسا کے کول ترجمے سن سن کے مطلب غلط سن سن کے گمراہی دیر پہ جی ہوں ترجمہ ہی دیکھو ترجمہ دیکھ کے تمہوں مطلب سمجھ آ جانے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے بدلو سارے اور جدام ہو اللہ دیسی کی اللہ تعالی دی دین حق قرآن سجنا سارے سارا حکم ہوتا ہے سارے کیا مطلب اللہ تعالیٰ دے سارے دین حق دے تابے دار کیا مطلب حق دارے چلو حق کے چلن تو جا کوئی نہ حق تو جا کوئی نہ دین حق تو جا کوئی نہ ہو, رہے کوئی نہ ہو رہے ایدہ مطلب رہے کہ کوئی بندہ نو بھارت میں دین حق تو جا نہ ہو یہ مطلب نہیں کہ وکھرے جا رہے وقے وقے مسی بنا پھر جب کوئی آکھے آ بئیمان فرقے آ جھوٹ ہے اے مرتبے وہ سر آ یار انجنا سارے ایک ہو کے رہنے چاہیے سر پاؤنڈ کا مطلب نہیں مطلب یہ سارے اہل سنت رہو کوئی نیچر نکلے گا جی نکلے گا تو جنا ہو گیا سارے دل کے واپس لے آو سمجھ آ گئی جیو اللہ تعالیٰ جیو اپنا وقت نبھا لیا کھا پی لیا کر لیا جا کر جیو جی دسنا پیا نا ایو جیو نہیں کوئی جینا نہیں جائے کروان سور میرے سامنے لاؤ بے حبلی ہے اس کا مطلب نکالتے ہیں جی میں مرضی کوئی مرتد بنے جو مرضی کوئی کفر کرے جو مرضی یہودی پہ چلے شیتانی چلے کسے نو نوج نہ آکھو جے تسا آخو گے فلانا کف روپیہ کر د فلانا فرقہ گلتے فلانے جھوٹن فلانے بان فلانا فرقہ فلافا فلا سار کرنا چاہیے سمو تسا تفرقہ بے حد لاہ جمیا تو سفر کاتل کو خلاف بول دے لا اوے اللہ تعالی دا قرآن کا مطلب تیسی کہ جدا, ہو تو جدا نہ ہو مستفا دے صحابہ دے ہوئی ایمان دسو جب قرآن اترے اس مسلمان صحابہ سننا بولو بولو صحابہ صحبہ کیا اللہ تعالیٰ جب ہے پیا گلا تفر اس دا صاف مطلب یہ نکلتی قرآن ہدایت جڑا دین حق صحابہ دکھتا ہے نا اس مضبوطی نال فڑو اور اے آن والے لوگوں میرے صحابہ دے راہ تو ہٹیا جے نا میرے دے کے دے راہ تو ہٹیا جے مطلب تو یہ ہوا بھائی تے جانو نا جیڑا آخ نبی پاک کے تین خلیفے غلط نے وہ جدا ہو گیا حق حقوں دے ہٹو کے نہیں وہ خلیف مستفا دار سارے صحابہ متفق آناللہ. قرآن پھیلایا شریعت دیتی اگا دی نے حق پھیلایا خود کام سر اگا پھیلا اور قرآن مجیب مطلب کا مطلب یہ میرے مسفا یار حقاق نہ ہویا جی اور جڑے آ کے ہو گئے او خارجی او بنے راف جی بنے شیعہ او شیع سجنا اللہ جدا ہو گئے سارے کیا ایک خارجی نے خوارج نے نبی پاک سرکار نے تھی خوارج حضور نے نہیں دا حضور پاک نے دیا سی وہ خارجی بنے حروری بنے خارج تھی کہ وہ نکلن والے خارج زمانہ نکلن والے خوارج زمانہ نکل والے وہ تین ہاتھ تو نکل گئے جب نکلے صاحب کرام بنایا صحابہ کرام نے وہاں مناگرے کیتے والے وہ لیا کوشش کی ہے جدو مولا علی بھی حکومت کے خلاف کھلوتے میں پھر مولا علی سرکار جہاز نہیں سمایا سرکار رد کی گئی ہلور وہ جہے خارجیا لڑنے آئے مارنے پے نا وہ نر ٹپ لگ آپ نے فرمایا وہ نہیں ٹپ سب نہر پورا ہی مرن گے اند کیتی بج کے حضور ٹپ لگے نے فرمایا میں جو پیانا ہے ٹپ سکتا سارے ارا مرن گے انہیں پھر ارد کیتی ہلور آپ نے فرمایا وہ میں رسوے کریم تو سنی بیٹھا اوڑا مرن گے تاکہ کوئی پتا ایک بھی پار نہ ٹپ سکیا ہاں نہر تو اوڑا ارا مر گئے مولا والی سکار ارد کی گئی حضور جان گئی فرمایا وہ ہوں وہ نہیں چھٹی انہیں ارد کی حضور کیوں فرمایا یہاں دیا نسل کاوا کے پیٹ چ پی کئی پیوا کے کانڈ پی سکت نکل دیا رسن سگت نکل دیا رسن ٹو ٹوے جمے رکھ مولا علی سرکار سابام نے جب ہات کو جدا ہوں دیکھئے کوئی مائی دال سابت نہیں کر سکتا کہ سابام نے انہوں چاہیے گرمائی ل ملوڈا سورا نو جی بغیر چاہتے ہیں سب نال ہمیں کہ سب عزت کرو ان پروفیسر لاؤ میں نہولا سرکا مسلمانوں سات پیدا ہو رہا پھر شیعہ دا شاشیاں کا اگر کوئی مائی دلال ثابت کر دے صحابہ اہل پہلے بے تریت چار امام طریقت دے سلسلے والے پیش ہوا اگر کسے بد مذہب اتحاد اتفاق کیتا ہو دے اونا دوستی رکھی ہو جائے اتحادی جہاد یا منازرا یا بحث پھر سمجھ لو جا پیغام چشتی لے یہ ہوا ملے سنر دل سبحان سبحان بولو سبحان اللہ جمی آؤ تفر رکھ مانا بنیا دی حق نظب متو کیا مطلب دینے حق میں اتر سارے عمل کرو جا دی جا ہوا وت کٹ دو توجہ نہیں فرمائی مرو بلا تفر اے اے آم آج تو آم گوبرمنٹ گوبرمنٹ تھی آم تے لکھی خرید دا مطلب یہ نہیں اختلاف ہے تو نہیں ہونا چاہیدا. نا جمہوریت تو ہے ہی اختلاف نا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 ایک لیگ ہے سمجھو اچھا عمران خان دی پارٹی وکری وہ چاہ انگریز نے تے حکومت تے ہر فیکٹری پارٹیاں بنائی ہوئی کنیا کنیا تنویم ہوتی ہیں فیکٹری رکشہ یونین یونیئن رکشا یونیئن کنیاں ہو ٹیکسی والے دی وکری یونین मोटरसाइकिले भी वक्री यूनियन राजपूतान भी वक्री यूनियन अराइया भी वक्री यूनियन होंदिया करके हर बिरादरी की वक्री वक्री फिल्म बनती है अराई का खुराक जिद्दी राजपूत <laughs> गुजर द वैर की मतलब भाई हर कौम अपनी अपनी थां से वक्री लांति बने جی ارائییا کوئی بندے پترا والا کام ہے تو ارائی دا خلاق تو بڑھا بنایا کبر جب لانڈی ماری بھی لانتی بدماش بن کے مرے حکومت کیا بجٹ نہیں پاس کرتی فلموں کا گورنمنٹ فلموں کا بجٹ پاس کر کے ہر برادری کی وکری پارٹی تو وکری تنظیم بنا اے کتی اختلافا چاہی اختلاف مکانا مقصد نہیں اگریز کا پورا منصوبہ جمع کا مقصد اصل کہ باطل حق ملا دو تاکہ حق اور باطل دا کوئی امتیاد نہ رہے یہ سارے آپس رلکو جیڑے ایمان والے ہیں بئیمان بڑ گیا جب ایمان والے بےمانوں ہو گے ایمان والوں کا ایمان بھی نہیں را حکومت کا لکھیا مطلب وقت مفروم رنتی چل ہے حالانکہ اس کا مطلب اے, اے حکومت آلے ہو اے رہے اے مولویو اے پیرو اللہ کا دین حق دے سارے امن کرو جی اللہ دے ولی کر دل اسے ملو اسے چلو جڑا راہ راہوں کٹن لگے حق تو ہٹن لگے سارے رل کے, کے دے او دے بٹ کد کے سیے راہ سے لیاؤ اللہ تعالی دے قرآن کا یہ مطلب ہے اکل تو پیدل بندے چٹ لکھی ملا د مستفا بیان کرو ملا دستفا پوچھ کی بیان کر ملا د مستفا جن چیٹ لکھی آکو میں کرسی چھوڑ دینا تب کتنے چیٹ کی نے لکھی آ سائی اتنا تی اتنے ملا بیان کر میں اتو چھوڑنا او چھوٹے ہو چلو سب अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह اے سنا اگر توجہ ہے اچھا سیانے آتے نے بندہ زبان دے پیچھے لکیا ہوتا پاگل بندہ پچھاڑنا ہوگا نا تو ضرور زبان چ پھاڑیا جا حدیث پاک گل آئی ہے سناواں تو سیانے سیا مثال ہے ایجنگ چگل نے نا یہ چکل کی مثال ہے حضور پال سرکار نے فرمایا یہ ایک بندہ یہودیاں سہودیاں پچھلیا امتانے گھر چ کوئی مہمان آ بنیا مہمان اس مالک دے گھر دے اندر سی کتی, کتی لے پیٹے سی بچہ وہ جو مہمان آیا نا تو کتی تو چوپڑے ہی بھائی مہمان ہے بچہ جو مہمان آیا نا تو کتی چپ رہی بھائی مہمان ہے دو جا کتی رہی چپ حضور پاک گیا فرمان حدیث پاک گئے فرمایا جب مہمان آیا نا مہمان تو کتی رہی چپ اس آخیا میرا مہمان ہے اندر جا کر گلوڑا سر اندر پیٹ چاؤ پیا حضور پاک نے گل کر کے فرمایا فرمایا اے اے آخر زمانے بے وقوف بندیا مثال ہے کہ آلم بولنگ جاسی جہل بے وقوف جہے آلم ہو سمجھ والے اوہ عالم دی گل سن کے چپ رہن گے کہ جڑا ہو سی بے وقوف چگڑ ٹان बोल एनू तू मैं रोजाना समझाना उन्हें बोलना और मुला बलमान हो पैन बाकी तैन समझ आनी है मैं बोलना अच्छा सज गल सुनो बदर्ग بزرگ فرماندے نے بزرگ فرماندے نے دہری ویس کے بھول نہ جمی امام غزالی فرماندے فرماندے نے گزالی فرما کے بھول نہ جوی جو بکرے کی دہڑی <laughs> اتے کئی دہی منڈے بھی بیٹھے وہ تے سمجھ رہے ہیں بھائی یار جیڑی گل چشتی پہ کردہ وقت کا یہ پکا ملاد جی آخو تو ملاد دی نگاہت پتا کی ہے یہاں کی نگاہ چما حلیما ہزور پاک نا ٹرینیاں اونٹری مبارک تے لے گئی ہیں اپنے گھر رکھیا ہے دودھ شریف پلایا کئی سال سرکار اتر ہے وہ پھر اما جی نو واپس کر کے ٹر گئے یہ ٹھیک ہے موجزات تے حالات برحق لیکن یہ مردوت طبقہ سمجھتا ملا صرف اس چیز دا بیان دا نام ہے سڈے نزدیک ملاد الحمد تو کے بناس تک میرے پاک نبی دے ساری شریعت دے بیان کرنے نو حضور سرکار دی خوشی منا مہاراج یہ گلیں سنیا پاک ماہلیما پا کر استعار نیازی جڑا ہویا ہے اے فیصلہباد کا شہر تو ان دے اندر شہر جہل او جوڑی پھر شیر ان سد لینا سی مل میں سدھن کیڑی پر کبلا کی ایک چھوٹے صاحب ملاد سن جی پی اصل جہاں میں کچھ پہاڑے پہ مارنا بچیاں جیڑیاں بچیاں اسے جب دا ہوا خبر سانو کی خاطر پیدا ہوا یہ بڑے بڑے سہن پورے ملک روانہ وہدا پوسان گیا گڈیا بھریاں وزیر اللہ تعالی فضل میں ایک سرے تو سہاگا پھیرنا دوجے سر تک انہوں نہیں کدی دیکھا یہ ایک کارڈ لکھ کے نو راہ تو ہٹا چاہتا نو نبی پاک سچے جاو اس حق دے بیان دے راہ تو صدر تو لے کے تھلے تک کوئی نہیں ہٹا سکیا کا سان سانو پتر کسے آ کے سپی کرو اسلے بند ہو گئے وہ اندر بھی بند ہو جان د تی فرق ہونی جی آئے بیٹھے ہونا وہ باقی وہ باہر ہو سکتا کو مسئلہ ہوے پوس کا کیونکہ پولیس والے جڑے نا جی وہ بچارے آڈر تو مجبور ہوں نے پچھوں آڈر ہوتا ہے خبردار کسی نے دین خدا دی گل نہ سن دینا اچھا چلنے پیسے تسا بھی ایڈتے جراثی اچھا اچھا اور یار بٹن خراب ہو گیا ہونا کوئی شرم دی گل کرو مشینری ہوئی بٹن ہیٹ ہو میں تو لطیفہ سنا پر پرسوں میرا خطاب سے بڑی لڑائی بڑے مقابلے ہوا منڈی آم دب بغیر منظوری تو ہوا جنگ بھائی ٹرالہ جا رہا سی مڈیا کا چھوٹے چھوٹے نوجوان منڈے سن ٹرالے سے تقریر سننے واسطے اگو پولیس والا ٹرالہ نپیا ٹرالہ بھی کھو لیا ٹرالے ٹیپ بھی کھڈ لی ٹیپ میری قسط چلتی سی ٹےپ ٹیپ ہی کھ لی ہاں جی مسا ٹرالا تو کھو لیا نا انہوں نہیں جان دسا چلے ہوں سانوں پکو گے تو گل بنے گی پکریر کر رہا سر تقریر کے دوران میں دسیا بھی اس طرح پولیس والے ٹیپ کھڑی دسیا تقریر کی کیسٹ پہ کرتے ہیں تو میں خدمت بھی چنگی ستری کی یار یہ کیسٹ تا پہ کرتے ہیں انہیں کیسٹ سننی انہوں کا حق نہیں بنتا وہ بھی بچارے آدھے یار چشتی دیا گلوں نے سنیے पकरते हैं उन्हें आखिया जी नाल टेप साधी कार्ड लै गए ना मैं आख को नहीं थी उन्हें आखिर चलो लै लिया पुल साढ़े बाल डाल भर के खड़े था मुंडिया बुला के आंधे ने यार तो हम सा करा लीए शर्मिंदा सब किया टेप लै जाओ केस तो सी देंगे दें दें कि अभी आप सुनों टेप तुम लै जाओ आखे आखे यार मोल बड़ा जी बे उधरों नक् वढ़ उधरों रथ चटा بول خدا بندے وہ یہ گل ہے جی وہ آخیا سی نا انہیں کھی ٹھیک بھی چلو سن لے بٹن ہٹا ہو کوئی مسئلہ نہیں باہر سورت میں گل کرنا اگر کفر اور برائی کے خلاف بولنا آکا نامدار دشمنوں دے, دے خلاف بولنا اگر ملاد شامل نہیں تو میں نے پوچھنا ملاد اور کنوں آدھا اچھا یہ دسو بھائی شبیر شاہ یہ بیان کردہ کہ جدو حضور پاک پیدا ہوئے سن تو شیطان پٹیا بیان نہیں کرتا شیتان روا بیا شیدان پیٹتا بیا شیطان آل دہائی انہیں چیلیا کیا چیلے آخیا گرو جی کی بنیا کرتا سی بیان کرتا کہ نہیں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 جائے نہیں آئی سبحان اللہ! سبحان اللہ! توجہ ہے صحیح دوبارہ بولو سبحان اللہ! سبحان اللہ اچھا حضرت لازت گل ایک سنائی تے ایک کی تشریف کردیا کام لما ہو گیا ایک سوائی سات سنایا سن ایک سنادا کم ا گیا ہے. ہوئی سی جی بہت ہی ضروری باقی جہیا وہ بھی ضروری ہیں لیکن وہ فکی مسائل نے وہ زیادہ تر تھی سنتے ہی رہتے ہو یہ ضروری سی سنا جاسا سنا بیٹھا اس سلسلے کے اندر میں آلہ حدرت کی گل سنا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 ادبی لطیفے آپ سرکار دے ادبی لطیفے یعنی کیا مطلب کہ عربی اردو فارسی زبان دے اندر آپ جی لطیفے بول دے سن بڑے پیارے گئے وہ شمار کیتے گئے صفحہ نمبر دو سو اکتالی اتنے کنے سفے ادابی لطیف ہے. کی بیان ہویا ہے یہ ہویا ہے کہ آلہ حضرت گمراہ کتابوں کے نام دے سن ملوڈیا پروفیسر کے انہوں بائیمانہ نام دے کیویں سن نام یہ سارا کچھ تفصیل تھی پڑھ سکتے ہو میں ایک مول حوالہ چنا دے اللہ بی مولوی ایک ہوا خورم عالی خرم علی اسماعیل دل دا مریض سی الاخوان انہیں کتاب لھی نصیحت المسلمین نے انہیں کتاب لکھی آلہ حضرت و دی کتاب نصیحت المسلمین جب آلہ حضرت کو آئی آپ نے نون نون چکی تھی بول زواد دے سواد پا دیتی سو زواد, زواد بن گئی بن گیا فضیحت السلم جہد من ہے دی کی ضلع خرم علی اتنے لکھیا سی کتب خانے نے لکھا تھی جنہ چھاپی کتاب انہیں لکھیا سی خرم علی نام خیر وکھرا وکرا نیم ہے لام یہ وہ وکر خور محلہ چ لکھا مالا چ لکھا چ لکھا زبر خی زبر ری تھلے زیر میم دیش آئن زبر تے لام کھڑی زبر بن گیا خر محلہ بہت بڑا کھوتا اگر خر مالی بنا امام اہل سنت بگار کے غیرت خر محلہ بنا چھٹ دن تو امام اہل سنت کی امامت میں فرق نہیں آتا تو جے میں بے مان ملوڈیاں لینا بگار کے لوا میں دے جن کیگال مڑ میرے بھی جیڑا اعتراض میرے تے کرے پہلو سیدا ہی نام تاک سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی خدا دے بند ظالم اے نہیں دستا کہ او سور دین بدلتے ہیں اصان نہ بدلیے ویخو دین بدلنا ملانے ہال اج نواں حوالہ سنو میں اج تران منگائیے غلام رسول سائی بھی جیوں میں غلام فضول آلہ حضرت کی سنت ادا کرتے ہوئے آل اللہ تبیان قرآن جلد دوسری صفحہ نمبر دو سو سات یہ سخلا دی جا میں نیمیا ہوں کراچی بیٹھا ہے دو سو سات سفے گمراہیاں گمراہیا ویخوے لکھدہ پیا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 امریکہ برطانیہ کینیڈا یہ سب دارلفت آن دارل ہر کونی اتے اسلامی آزادی ہے اور میں تھے تو پوچھنا مسلمانوں ہندوستان کے اندر دینے حق نبان بیان کرن دی آزادی ہے حقل امل دور دی عملی ازادی باعت کی گل ہے املی آزادی بہت سی بات ہے پہلی آزادی ہوتی ہے کولی کسی نے کم از کم گل کی تو اجازت دیتی جائے حق دی گل ایتھے کرن دی اجازت نہیں امریکہ نے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 کو بے خلاف بولنا کسے باطل کے خلاف بولنا نہیں نا پاکستان ہے تو امریکہ برطانیہ اسلامی آکام چلن کی آزادی ہوجہ نہیں کی مدرسہ دیکھا تھ۔ تھوڑا دسو مدرسے دے بلبندے جو نصاب بدلے کس مجبوری ہے کیا حکومت دے دباؤ بدلے کہ نہیں بولو بولو اچھی آواز جہاں نصاب بدلے پہ حکومت دے دباؤ بدلے کہ نہیں حکومت دے پیسے پیسہ ان ہے لیکن اصل انہیں آ جڑا نہیں رجسٹریشن نو گا مدرسہ جیڑا نہیں نصاف قبول کرے گا اس مدرسے بند کر دینا میں پوچھنا سڈے گھر کے اندر سان بولن تک کی اجازت نہیں میں کن بار جیل رہ کیوں نا دی گیا تھا جیڑے نا دی رہا کیوں میں یہ سا جا دیا کڑیاں کر سدر تو لے کے تھلے تک انہ دیا کڑیاں بنا کر ہومن یار بےلی جہا یہ عزت نچاو جہاں غیرت کی گل سناو جا کر دلہ نہ بلو اپنی دھی بہن بچا لو وہ جیلوں جائے حالے امریکہ تو برطانیہ احکام اسلام کے چلن کی آزادی ہونی ہے وہ بلے بلیں کن بلیاں نکچے آپ پہ لکھدہ کہ لیکن جن ممالک سے مسلمان بر سرے جنگ نہیں ہے میں دلے ملوں کو پوچھنا کہڑی تاریخ کتاب لکھی ہے جی؟ کیا جب یہ کتاب لکھ رہے تھے اسے تینو امریکہ برطانیہ تے یورپ تے اقوام متحدہ بھی عراق کے اور جنگ نظر نہیں آئی وہ تین کافر دسے نے کیا دلے ملا تین افغانستان کی جنگ تین وہ کافر دسے نے دنیا کے اتنے کافر جنگ ہوے مسلمان پیر گری بچے قرآن مسجد پیر سڑا ہوں حالے جنگ نہیں میں پوچھنا جنگ تیری ماں کرنی وہ کدو سور شرف الف میرے سامنے میں ہوں جی سر پھر میں پھر کے رکھ لگا میں پکا سر پھر بندہ جی میں اگلے دیر گل کی اگلے دیر میرے منہ چل نکلی پہ میں سر فرایا وا بندہ ہے رات گم ہو گیا بھی سر پھرا بندہ سنی گل کتوں کرے گا چلے میں سیر کو تے ہر کوفر ہر باطل تو ہر گمراہی تو اللہ تعالی فضل لار دین حق تو سوا ہر ایک تو منہ پھری بھیر پھرنا سر فیری بھیر پھرنا اللہ تعالی فضل لال یہ قرآن کی زبان چھیا گیا جہا بندہ ہر پاسوں منہ پھیر کے ہک آگے پاس چلے انہوں آخافا لیکن فرق صرف انہیں میں محاورا آم چلتا ہے منہ پھیرن کا منہ پھیرن کا میں استعمال ہے اپنے لئے سر پھیرن کا سجنا میں سرخاری ملنا وا ہر بادل تو ہر کفر پوچھنا وا لملہ کن روپیے لایا نی وہ کدھر گیا ہے وہ آنا سی میں اگے دن پیا بولنا پر سوچوت کی گلے شوجہباد شہر چت ہزار دا مجمع کا مجمہ تساں بیٹھے نا ہونا تھے گنا زیادہ لوگ سن اتے ہاں پانچ ضلع دے بندے آئے سننا چیف کے حق بیان سننے اتے اکبالی ایک ملا شوجاب دا نورانی دا پجاری اس شتونگڑے تین چار گھلے جلے پچھلی مسیح تے سن ناجونگڑے مڑ آتے میرا نیت بابا پہنتا مڑ اللہ تعالی کی فضل جڑے آپ مولہ رکھنا نا ہاتھ چڑ مولہ رکھا ہوں اس سوال کیتا توں بےگرت بنائی جانا قوم تیرا کی خیال ہے ووٹ نہ لڑن हक की गल किए कर मैं आखिर मुला औंतरीद मैनू असंबली इस, तो बहार रहकर बोलन दे अंदर बोलन दे दूसरी गल मैं की मैं क्या नुरानी साहब की गई है भैन असंबली कालीवी साहब की गई है धी असंबली تے بھرا تے بول بول کے تھک گئے نورانی کی بہن آخر ہے بھائی جان آپ کا کچھ نہیں بنتا اب میں چلتی ہوں بولتی ہوں دیکھنا تو سیاح کیا کرتی ہوں ادھروں کھڑا سی کا کھلونی پر کھلونی ہے کہ نہیں انہیں آخیا سر کیوں نے آخر میری دھی تو رو گیا جا دی دیکھی دے صحیح جدو یہ بول پی کالی لگا اپنی بول پیا رکھا چلے آکھیا ابا ڈیڈی ابا تو ہے نہیں انہیں آکھیا ڈبی پیشہ ہو جا میں بول نہیں ہاں یار تو ہس دے جی مرو مطلب اسمبلی بول پی اسمبلی میں بول پی ہوں گا کوئی میں پوچھنا اولان تھی ملونڈے او سال تک کچھ نہ رہے ہلور کی امر تو کی لینا جی او جنہ دیا رنگا جا بولن پن سو ساہنا دے بول پہ اسمبلی والے سو سان بیٹھا بیٹھے بھی جنہ تو کھوتی بھی نہیں بچتی بیٹھے گا اگے موربیاں دیا پہ بول رہی مولیاں کی بہن پی بول دیشنا وا امتی تس ہاتھ کی گل کہی کرنی ہے بہت چلا بہ او حق کبھی نہیں کر سک دی بہن بولے گی جہاں بولے گی حق کی گل بادشاہ کے اگے انہیں کرنی ہے جی ماں بہن سجے کا خاتون ہے جنرت گی توجو ہے نو سمجھ پہ آوٹے سے آئے ایک بھائی مان آنا کے کپڑے لا کے پرا مار تسلمان چوکے ہی نہیں سنا توجہ بولو سبحان اللہ <laughs> <laughs> सु मेरे इमाम हुसैन तो बोले यदी हुसैन देर तारेज सन हुसैन देले बैद से घरे सन जिना दिया रन्ना बोलन कि प्यो को बनिया जिन्हे भ्रा कोल कुछ नहीं बनिया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 میں شام تب دسا لڑنا نہیں بھڑنا نہیں ہوا ہے جن جواب نہ آئے ہاں جھوٹ آدھا تو نہ بول جے بولنا تو میرا کھلتا پول میں ٹول اتوں اور تو جی گل شروع کی تھی بیٹھا اے آیا لکھ درمانے ہو گئے کہ نو ملاد نہ سنا جیڑا سنانا پیا اتے ہاں سونا نبی سرور سدکے جا میرے آکا دل تنگو ہر ہر غلام اس حق میں پیغام سنن خوش ہوتا ہونا ہے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 اے امریکہ امریقا برطانیہ نو جان تے مال تے عزت آبرو کا تحفظ حاصل ہے جتے سکا پیو دھی اپنی تو روکے تے دو سال اندر ہوں دسو امریکہ والا جی میں تساساں جلسے محفلہ کرنے محفل انہیں نہ کیوں نہ کی فارد تے واجب شریعت دے ادا کرنے مصروف رکھتے سن اصل فرد چڑھ دیتے ہیں واجب چھڈ دیتے ہیں مستحب دوتے. ایک گل کرنا کرمان دسو سنگیو آ جڑا بال کا کرتنا اس آخ دولو دو بال کا جڑا خطنا کر دو اسنت آخ, دو سنت, آخ دو اے جو دو سنت ادا کرنی ہوتی دی ہے بال دی اناس تو کن روپیہ خرچ کردری سدیں فیر کٹھا کر کے برادری نو تے بال نو پھیر دے و چھرا او چھ چیکاں باکا مارے تسان چھرا پھیر کے ہٹ دو میں تنوع پوچھنا او سنت سنت ادا کرن دی کراطر نہ روپیہ بال دی سنت نکے جا بھی پیسہ لا کے تے ادا کر دو گل کرن لگا ایک گل کرن لگا کہ پیو کے منہ کی ہو جس پیو دار کا دا خطرہ ہوتا ہے تے سنت ادا ہوتی اس پیو دے منہ دچی دے بولو جا سنت ہوں او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 جے پتر ہے سنت والا تے پیو میں سنت والا ہونا چاہیے او نہیں یا پھر جے میں پیو بے سنتا ایک دی ادا ہو گل پبھی میرے ایک پروفیسرانہ چشتی لال کرا فدی نے دین میں تو جبر نہیں تم تو سختی بہت بولتے ہو دین میں تو جبر ہے نہیں, <تصفح> کہا نہیں؟ کہا میں کہ اچھا جی میں کیا یہ دس سنت بہنا بال میں تو بات بند کہ کیوں میں خیال اکرا حافظ ہے دین میں جبر نہیں تے بال بیچارا کدو خوشی نال سنت پہنتا وہ پیا ترفدہ ہوتا لتان مارد نس جاتا کئی بار ہاتھ چھڑا کے مرے جی نکا بھکے لےلا بھائی بائک دین دی سنت دے جھوٹیا تین فرد نہیں کچھ تیرے تیرے کوئی شکتی نہیں ہونی فردوں کے لا دین کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو جبر کے ساتھ کلما نہ جی کلمہ پڑھ بھی لیا سی ریا مسلا مسلمانوں مستقفا چلاو کا یہ جبر کرنا پڑنا جی آنم کرتے ہیں سمجھ آ گئی نکری نا پھر میں شیر تھوڑا جوگا نہیں بس جی میں مویا پتا کیوں میرے موئے دا حال پتو تھی جی جان بس بھائی میں وقت میں بہت بیمار کل میں گجرات کا جلسہ چڑھ دتا نہیں جا سکیا بہت تکلیف ن میں پہلو نے جواب دے دیں نہیں آتا یہ تہ جی یہ فساو دا طریقہ آ جانے پتہ بھی بے گا میرے کو کوئی نہ کوئی ثواب دی گل کرائی لئی میں دا شکریہ ادا کرنا اللہ تعالی حضور کے گلاموں کا صدقہ سانوں ہدایت تو فیقت فرماخر بس میرے گھر والے تاکہ جڑی رونک لگی لگی رہے یا مولا کریم معافی دے پناہ دے دنیا خرس سونی فرما زندگی اسلام والی موتی مان والی محمد